جس کو بی سی کہتے ہیں اور کبھی کبھی چار سو بی سی ہوتی ہے بھائی لے کے بھاگ جاتا آدمی ہاں ٹھیک جی دیکھیے بالکل میں داؤں آپ کو جی دیکھیے آپ کے پیسے بی سی میں پھنسے ہوئے آپ کے نہیں نکلی جب آپ تخمینہ لگائیں گے تو جتنے پیسے آپ کے ہیں اس پہ بھی آپ کو زکات دینی ہوگی ایک بات جس کی بی سی پہلے نکل گئی وہ اس کے مال سے تجارت کر رہا ہے نفع حاصل کر رہا ہے. تو یہ جو قرض ہیں باہر شریعت میں کہ جزیہ نقل کیا ہے اقصات والے جو قرض ہیں قسط وار اس کا منا نہیں ہوگا اس کو زکوات دینی ہوگی مثلا اگر ایسا ہو جائے تو امریکہ برطانیہ پورا یورپ کوئی بھی زکوت نہیں دے گا اس لیے کہ وہاں تو سب کھاتی ہی ادار ہیں کریڈٹ کارڈ پر مکان ہے تو وہ ادھار ہے فرنیچر ہے تو وہ ادھار ہے کار ہے وہ ادھار ہے وہ تو زندگی پر زکات نہیں دے گا لہذا اس کا منا نہیں ہوگا اس کے علاوہ بریلی شریف میں علما کا ایک اجلاس ہوا ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا یہ قرضوں کو منا کر دیا جائے زکات سے انہوں کا نہیں بلکہ جو بھی اس کے پاس مالیت ہے اس کے مطابق وہ زکات دے گا چاہے بینک کا کتنا بھی دین اس کے پاس وہ قرض مینہ ہوگا جیسے میں نے آپ سے لیا آپ نے مجھ سے لیا آپ دعوے دار ہیں کہ بھئی شاہجہاں ابھی تک آپ نے ادا نہیں کی یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی تک آپ نے میں ادا یہ جو سر پہ ہے یہ منا کیا جائے جیسے بازار میں دو لاکھ روپے آپ نے کسی کا سامان لے لیا وہ آپ کی دکان میں جب نہ نکالیں گے دو لاکھ کو منہ کر دیں گے اس لیے کہ وہ قرض جو ہے وہ آپ کے سر پر ہے ورنہ کی یہ قسط والا قرض اگر ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا آدمی شادی کرتے وقت اپنے بیوی کا بیس لاکھ مہر رکھے گا اور کہے گا میں تو بیوی کا مکروض ہوں میں زکات کیسے نکالوں گا تو جو قسط والے قرض ہیں وہ منہ نہیں ہوں گے اسی طرح بینک میں جو قسط جاتی وہ بھی مینہ ہوگی